بابا جسم, فی حق جسم جے یعنی عارضی کی جسم, تا. جسم, جسم کی جسم کمزور جسم سلامت باران اجازه ضمن اورا و تمام وہ کراضی کے بلار و لواذ کرنے والے عاملان ہوں۔ ان گورن متبوس کو اسأل کنتهو اورا و کراضی کنا ان غورتے ویلے <سؤال> کی قلور گورن متبوس کو چخاون سن دے خسرے دے پس پر مارے <سؤال> دے اس وقت سے بھی خسرے دے نے۔ دشویں کو تہجد ما نظر ہو جی ماخ فلن دے اللہ تو کوڑی نبی علیہ تجو ہم نے عبداللہ بن وادق نے حال <سؤال> اداسی نبی نے سمراو فرمایا رسول تم یا ابن علم خبر اور جنیم خبر کرے کہ ان قد صوموا اللهات اور روزے توکم اللہ ٹورا ٹورا بولا یا رسول اللہ لكم خبر رسالت پہ کہا فرمایا کہا فدا سمکوا ثم افطروا جم نسہ حماتوین وقموا نام او دشبی تہجدوا كما ہو دیکے گم میں نے ذکر کرے حقنوا سال جو 70 ہشتہ دا صحابہ کو جسد کمزور ہے استاد استرقم بتا مرحب دا ذا صاحبات م کوئی استرگی دی اندی چو چوری شی و این رزوج کا زکا زو دگی فوج سدا زگی کی او جی زیات محنت کو ج سرا و این رزوج کا دے کہ حد پر و این کا ذما معاقید میںوا بتا مرحب صاح کافیل السار فارا ذابید اخلی کی ممتازہ با نے بذا کو زیات رحمت ہونے کافیل السال فیضات عن تسوما من کل شارع یہ ہر میں ینی چھ بین کا بكل حساسین عند لگا کوئی سالفہ طرف مقابلہ فایض ظاہر نیکی کہ لس ناجری جب سلسلہ کچھ تعلوم ہو جائے فایض نے کہلہ آمد کے فایض دایذر جواب ہے جے درے اور جو جواب نہیں جو اٹکی ہے کی ظاہرتن ہے کہ مقدر ان فعل تھا ذا نہ صدا با صرف طرف سے ہمدرشی فایض فایضن ذالک سیامذر چرتا تھا سرکار جو ہر میں کے تری جنوری فضافہ ان کے دا کمی دلائ مات و سلام کی اگر آپ کو شد دا دے انہوں نے مانتے سے چیزی وکلے رسول اللہ دا بیان دا شدت پا دے انہیں انہیں جیدی و قوات اندریہ خود دیری کمی زب رو جو قارب اسم سیام نبی اللہ داود وراؤزی دا دے انہیں فلسو ماں قارب سیام نبی اللہ داود قارب نصف دا انہیں یہ روز کو جا بل رو جا اگر آپ کو جا بل رو جا اگر آپ کو جا بل رو جا یا ریتنی ق نقصان اور اسر کیا گا ول نہ پڑگی تے ور کیچ پڑ کے چلے ہوئے پوری کی در جو ال نرسان نفس ادمنا ہمارا دار اللہ یادرو جو ال البسات نفس اصلاحنا لا اعوذ بک من الحر بعد القون ذا وچری هاغ خلاف نہیں کر دا کبھی ذو الحور بعد القرم چدا مستعین ہو دے اللهم نعوذ بک من الحر بعد القور او قدوابك بالقون کونا نشو ردیو جنرمانے ہو یار تے کبھی درس حضرت نبی صلی اللہ علیہ سو مدلعی. مدلعی. جو سو کی ذکر تنصیحی سو مداح ہری تاخی وقت مری یہ حتا کے یوم الفطر یوم الناہر تشریف ندا دے حرام بل اطفاق تنسی دین دے سمدیفی بینا یا من ہیونا جو رجیت کا درخے آلہ ترقی دوام خرک مدون آیا من ہیونا ندی کے خلاف دے لا جائز دے کر جائز بعض صاحبوں کو عمر عبداللہ بن عمر عشر رہا ہے جہاں آپ کرے عبداللہ بن زبیر رہنہ کی داد جائز عوضانہ ہی چی کرے لئے رمیر اسلام داقصو عبداللہ بن عمر چی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم شہوہ برد وحی چی دے بے کی گئی کر سمی چی کمزرین تیالہ گلارہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو قول دار جمہوری چی دام ملدے ان کی سب مدحت ہے حبیب کا مناظر وجدار شدار سبب ظهار دو سکو دلور مخالفا دعا بھی عبادت نہ دا دا دا دا دا دا دا دا دا سو آدت وغیرہ سو مددہوی تنیزی فارغان مسادق دیں جو لکا سو مددہوی تنیزی تو رضا جا بلکو جا بلکو جا دام لکا چھتون مر رو جائیں دری رو جے فیمیش کینے والاکا مخیدی کرشو فضا فیضا زالکا سیا مددہا یعنی تمزیلا حقیقتاً لکا دری رو جے فیمیش کینے والا من جا بل حضر و راشدان صالحان و دری رو جے دائدر اصواف لحاظت پشاند دیر شرو جلیل جدا ملکیم دا سرک چھو مروجی تنزیلاً او بدوال عجر صحاب صلی اللہ در امیس دعاق دا سو متاہی تنزیلی جد روجید میں اشنا در رمضان لباک شکاک روجیب و شواب و آون کیونی سلکا حدیث کی داری سیبا برادی دام سو متاہید دن دکار روجید میں اش والا سمیسی صحاب صلی اللہ منافق قانون بالنی من جاب العاشو حسن ازدر عاشو رجائے میں آج دینامی سواب دنافق دی قانون دا اللعبانے کے منجاب الحصر براشرم صالحاں لکل لس میشتی دی چنیو دیگئے اور دا اشتب رجائے منجاب الحصر براشرم صالحاں اشپیتر رجائے شو دیگئے دا اشتب کی؟ صاحب دا اشپیتر رو رو نا دو میں سے جروعی ہوئے کام سوئی دو اس میشتیو دیگئے اندسی لکے شفر القبر رجائے دام سمدہ ہے دنزید ہے لکل رجائے میں آج منظر د اور پر کی رسی منجاب من رہا جو عمل کی درود جے میرے شو تعالی جناب تو درود جے نشوان سید امرا سید رحمت چٹھورو درود جے بعد اجر و ثواب نام جملے سمو ظاہر تن دین نے مصالحہ میرا رسول اللہ صلی اللہ اللہ وے یا محمد ناورے اپو محمد لےڑا مانتے پکو لو کتو بیا دی انت واں میں پر فین دے ثلاثه ست ہزار کی قسم اپ کے پکو نے وچ جاری ترا کاں یم فین السلام کل دادو سبقی ما ما بات علماء حق الان في توه ان حق دبال بچ ذولاد نور الخلقلوانو کو اظہار ہو جے کہ داغید وجر فقارا اتنا داغید حقوق کے استاد راجی تارو کہ الہو جو ہے باپ دو ثوا سرور فیض کی نو کیتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بہدہ تنامر عالینا قدنا واضح ان مدینہ عطاء عطا ان عطا میں اگلا شائرا قرائن اوثمیات اللہ نے ہم یہاں اعلان نبی ان یہ حاضر کا ما و تن للیل اارض الطابع ز پدر پیر سمروجی وصل للیل طول شمند و ما ارسل ائیے و مالقید جواب سے قاصد راہیدے یا استاد میرا اس پر پرہ و فقال علم و حاجاته ولا تثر وتسلم لا تنم فثم اذكر قوم من ہن علی ایں نائی یاں یہ قالے کار تو انی نفسہ والک علیک استاد جی کو جو بدن تا صرف بتن سوال رسی نصر تو کر جہازی دارا جہاز نب تک عبد اللہ دا معلوم ذکر کے کم الفاظ کریں گے البتہ تم رفیاتی حاصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ساما نا. لا سام من سام مت لا سام من سام بت مر من سام بت ناتے ندی تم شامل بہارا مو کر باتری دیو جن پہ لا سام صام بت منی سی یار سامر وط نمرات روجی پے در پہ بھی دون دیا منی کی علت سے تبذل زادردی حقوقو و دغرو جيبان اجر نبر آدمکی دروجینه وله و دوجد عدم ترتوب زادنه پس سبب دو سقوط دونر حقوق سرا یا لدی وجن جداعت عادتو گرداو یا بالو ثوغل چا عادت خلاف کی لدی وجن لاسا من سره جن سن روجنه وجد عدم ترتوب زادو ثواب نہ فداحت ابحت ذکرے سبب دو فاضق حقوق گردی رسابو دامر ساجکم پوی پدی بانو روجے دن قبول يا ما قيامنا قرئت الروايه هذه كلها ان ان قد مشي قال انه قال فقال في الثلاث بابن داود عليه السلام فادى هذا هذا متى سنزل هذا الحديث يا رسول الله قال قال سنه قبل اباده قبل ابده ما تي وكننا شيئا وكننا لا يكيد في فرار وتشاورت يا ولد داغي تعبدري كي غو گمراها ارض النبی کل وادی ہے مو گھر گئے پہاڑ کے دل وادیوں سمرا گئے نے جن شاعر احمد ہم بالحدیث نے کہا نا اگر کا شاعر ہوا کہا شاعر وقال هذ فی عادین فسبب ذیبانی وذھب بالحدیث نے وقال كما عبداللہ نہ برہ کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جعلت تقوم تهرا وتقوم لیلا اقوتنا له پری وذ دی وجیدیا من اللہ استر کی جس سے کی جوری مسجد وجیدیا من استر کی وانا قحت لہ النفس او نہ قحت کمزورے بھی نفس او کھا نہ کہا تم را گرے مانایا ہوگا لا صا وں صامتہ کی جوں روزہ دی سید وجیدیا دینا چہ وجید پر ثواب دانے میں ترتم جو سرا قضا حضرت کو دے دو اور ترکو ثواب اپے بعد مددہ سبب hmm. لاساں لا لا مرتے بارکبر مہربادی و و و و السلام کی ناتمہ بارک مر گئے اما <سؤال> یہ ٹھیک ہے جواب محفوظ دے دا قواعد ما و محاور دارمانی جواب خذب کئی دوجی د کریںی نہ قلت یا رسول اللہ لکینی ان درما فر کافکی یا ھذا قلیلن قال اللہ لکینی قال تمام قلت یا رسول اللہ <سؤال> سر سا شراہم سر پڑلسن بندسم سیامل بیذ تحقیق و لفظ پر ہا امام جواد کیسی کوئی دی کہ تو خیامل بیذ بھی نہ غلط تھے نے کہ 20 صفات تفاضل علی و دے نے دایا تے کہا یا ہو ہمیں چھ دفعہ رہا سپینے اور یہ ال بی تمرداد یار سمجھ کہ بچے کے ٹولا 66ویں داول نہ اخرے پوری فلاذ نور بولے کہ دے خاص کہ بچے 20 سرا حافظر بلکہ شیام کی, بھی نظر کی, کی, و کی نظر سیام نور و کی جراجی دا کی, کی کامل اطلاق نظر ہی نظر حافظ میں غلط رہا کیا ایام حساب مال لے آئی اور یوم مالے تنوں یورکی یوم جینے ہا گا دل طلو شمس نال دل دو ورو شمو پھدی تے وینے کی اور ادم می سیامیلن نے اعتقاری کرے دا سنا خبر تے سیندا کہ یا وی قائم لاگدی چمال لے نی جنا یا وی بیزمانا ہا گا مال لے صاحب دی سنا گا غلط اے ایام پر کی شروع کی نہیں فورسیامیام نہ اور دا سوال جب باقرد کردی جی چھلی بید مالا دا آخری کردی بید مالا دا اپلے چندہ روجوتا آیامی بید ذکر میں لکھی گئی جی دی روجوتا جدا دا کئی پر شاید سریس پینی دی گناتا خاک سر دا دکر کردی جی سیاں سیاں آیامی بید ذکر پدی کی ارز خوبی دو وجی دنورن روخانا خشفیم روخانای دو وجی زیتا علی علی مقمروی لکھی جی گی سومی دا والنا تر آخر پر موجودی اپا اول دا دا دا آو اول يوم او بے خمیس او بے اول يوم او او او او تاریخ تاریخ درمیشی رمیش تھی بخاری رشی بداول نے اور اکو او نت میں خلاف کرا کبھی یہ دینا مراد اندقا جاہلہ سم سارلہ سم پر اندقا سمجھے اشکار واری رس جدا پھو ترجمہ کی ذا کا حدیث کرنے شمودہ ترجمہ شارحہ دا ترجمہ اس میں تخنہ دا ترجمہ شارحہ دا اندازت شارح اگئے ان کے پاس سراثا ایمین کی خلاف جدا کم آیا ہم دیت تحیل پھو جاہا سب ورہ اندازی کرنے کی غرل اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بس سلاح سے شاہ من سرات فدری و رجوع بانے فدری و رضی کی اندرگیم اصداق سدے اندرگیم اصداقی بخار ذکر سے داشا رہا چکا اندرگیم اصداق فدری و رجوع بانے دری و رضی من کل نشاری نورکاتی زہاب المات و صدق پر اگتے دریم اندرگیم اصداق بانے دریم وان او تر قبلہ ناما چیزوی ترکم مخیدو کے دورا